شیخ ابو مصعب سوری فقل وصرح کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتوے نقطے میں استاد محترم نے خلافت کے سقوط کے اسباب بیان کیے ہیں خلافت کے سقوط کے اسباب میں سے استاد محترم نے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ خلافت جو کہ شورا کی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی وہ میراث میں بدل گئی تھی دوسرے نمبر پر استاد محترم نے یہ بات بیان کی تھی کہ قسمہ قسم باندیوں سے شادیاں اور شادیوں کے نتیجے میں عورتوں کا امور مملکت اور خلافت کے امور میں مداخلت کرنا اس مداخلت کی وجہ سے خلافت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تیسرا سبب استاد محترم نے یہ بیان کیا تھا کہ فضول خرچی اور بیراہ روی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ان کے معاشرے میں شروع ہو چکا تھا الحاصل ان اسباب کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں کیا اثرات اور کیا صورت حال نظر آنے لگی آج کے سبق میں استاد محترم اس پر روشنی ڈالیں گے آج کے سبق کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں مذکورہ اسباب کے نتائج اسلامی معاشرے میں مذکورہ اسباب کے نتیجے میں کیا صورت پیدا ہوئی اس کا تجزیہ آج کے سبق میں انشاءاللہ کیا جائے گا اسلامی معاشرہ جو کہ کسی بھی دوسرے معاشرے کی طرح سیاسی اقتصادی اور اجتماعی اعتبار سے ایک انسانی معاشرہ ہے چنانچہ ہم آج کے سبق میں اس کا جائزہ لیں گے کہ سیاسی اعتبار سے اسلامی معاشرے کو کیا نقصان پہنچا تفرقت الکلمہ وطمع وقم سیاسی اعتبار سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات میں اضافہ ہوا مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے دشمنوں کی نظریں مسلمانوں کی مملکتوں پر پڑنے لگی فقتول اسلامی تو بدایت العصر منداسلابسی الاول اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت اپنا اتحاد کھو چکی تھی عباسیوں کے پہلے دور کے شروع ہی سے اسلامی خلافت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی عباسیوں کے دوسرے دور حکومت میں اس اختلاف اور ٹوٹ پھوٹ نے زبردست ترقی کی چنانچہ ایک طرف بوہیوں کی سامانیوں کی غزنویوں کی اور سلجوکیوں کی حکومت ہے مشرق میں اور افریقہ میں ادریسیوں کی مصر و شام میں فاطمیوں کی میں امویوں کی حکومت ہے وتوزعت بین هذه الدول خلافت مختلف ملکوں میں تقسیم ہو چکی تھی فقلی عباسی فی بغداد و ادریسی فی المغرب و فاطمی فی مصر و اموی فی قرطبہ بغداد میں عباسی خلیفہ ہے مغرب یعنی تیونس اور مراکش وغیرہ میں ادریسی خلیفہ ہے مصر میں فاطمی خلیفہ ہے قرطبہ میں اموی خلیفہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں مستقل طور پر عمرا موجود ہیں جن کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ خلافت اور ان حکومتوں کے درمیان کبھی بھی مستقل طور پر امن و امان کی فضا قائم نہیں رہ سکی بلکہ اکثر ان کے درمیان جنگ چھڑ جایا کرتی تھی جس سے کافی زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا تھا اس کے علاوہ بغاوتیں انقلابات جو کہ بار بار ادھر ادھر پھوٹا کرتی تھی اس کا الگ نقصان ہوتا تھا نتیجہ کیا تھا نتیجہ وہی ہے جو اس طرح کے کاموں کا ہوتا ہے کہ خلافت اور اسلامی حکومتیں مسلسل روز بروز کمزور ہوتی رہی حتی کہ اس مسیحی صلیبی جو کہ ہمارا ایک پرانا دشمن ہے اس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی سکت طاقت اور توانائی مسلمان حکومتوں میں نہیں رہی عیسائیوں نے صلیبیوں نے شرق و غرب سے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار تھے آپس میں لڑتے بڑھتے تھے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے اس وجہ سے وہ اس خارجی بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے چار سو سے چار سو ترانوے کی درمیانی مدت جو کہ تقریباً پندرہ سال ہے اس ہسپانیہ کے بادشاہ الفانسو ششم نے تلئی طلا نامی کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ جو ہے آہستہ آہستہ کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے جاری رہا حتیٰ چار سو ستاسی میں الفانسو ششم نے اشبیلیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی کی مدد سے یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور اندلس کو سلیبیوں کے حملوں سے بچایا اور انہوں نے توائف الملوکی کا جو دور دورہ کے مستقل طور پر مرابطین کے حکومت قائم کی لیکن یہ سلیبی کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے ہیں چنانچہ چار سو ستاسی سے چار سو اٹھانوے کی مدت میں قربان جو کہ عیسائیوں کا پوپ تھا اس نے یورپی جاگیرداروں کو شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے گھبارا اور اس کا سبب یہ تھا کہ آغا خانوں کا جو خلیفہ تھا بیامر اللہ اس نے بیت المقدس میں کنیسۃ القیامہ کو دھانے کی کوشش کی تھی فاطمی خلیفہ کے اس کام کی وجہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک آگ بڑک اٹھی تھی عیسائی صلیبی جو کہ آپس کی لڑائیوں سے تباہ و برباد تھے پوپ ارفان کی دعوت کی بنیاد پر اکٹھے ہونے لگے چنانچہ سب سے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا سلجوکیوں کے بادشاہوں کی آپس کی لڑائی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا انازول جو کہ ترکی کا علاقہ ہے اس پر انہوں نے قبضہ کیا حت نیکیا اور سلجوکیوں کا جو پائے تخت تھا قونیا اس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا شام، یہ مشہور علاقے جو ہیں آہستہ آہستہ ان عیسائیوں کے قبضے میں آتے گئے بیت المقدس کو قبضہ کرنے کی اس جنگ میں سلیبیوں کے کمانڈر نے ہر قسم کے قتل عام لوٹ مار اور بے عزتی کی اجازت دے دی تھی مسلمانوں کی جان و مال اور عزتوں کے ساتھ وہ کھیلنے لگے دمشق کے قاضی زین الدین ابو سعد الحروی بغداد گئے خلیفہ مستظہر باللہ سے امداد مانگنے وفد العزی خلیفہ نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور رونے لگا یہ امداد طلب کرنے والا وفد بھی اس کو دیکھ کر رونے لگا لیکن اللہ کی مدد سے دمش نے صلیبیوں کا حملہ روکا اس کے بعد صلیبی عکا نامی شہر کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے قبضہ جمایا اپنا صلیبیوں کے یہ حملے جاری رہے حتیٰ کہ شام کے بہت سارے علاقوں میں انہوں نے قبضا جما اور وہاں پر بڑے بڑے قلعے اور اپنے کیمپ انہوں نے بنائے حتى وحد صلاح الدین ایوبی رحمه الله جموع المسلمین بعد قضائه على الدوله الفاطميه وتم على يده جلاء الصليبيين حتّى کہ اللہ جل جلالہ کی مدد اور اللہ جل جلالہ کی رحمت سے صلاح الدین ایوبی رحمه الله آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا سب سے پہلے تو انہوں نے فاطمیوں کی خلافت کا خاتمہ کیا پھر صلیبیوں کو انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں سے نکالا تو یہ تھا مسلمانوں کے اختلافات کے نتیجے میں سیاسی منظر نامہ ظاہر سی بات ہے استاد محترم بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے لیکن عبرت کا موقع ضرور ہے کہ مسلمان جب جب آپس میں لڑے ہیں تو کافروں کو حملے کرنے کے مواقع ملے ہیں ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ ہمیں کامیاب کرے کافروں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته